قرآن پاک میں مختلف جگہوں اور مواقع پر اپنے خلیل سیدنا ابراہیم عال نبینا و علیہ سلاۃ وسلام کی عجیب الفاظ میں تعریفیں فرمائی ہیں اور وہ تعریف ان صفات کی ہے جو اللہ جل شاہوں کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام میں پسند آئی ہیں ایک تو قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو یقیناً بہت اونچی اس لیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء علیہ مثلاۃ والسلام میں انتہائی بلند و بالا ہے دنیا کی دنیا کے تین بڑے زمینی مذاہب عیسائیت یہودیت اور اسلام تینوں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اس لیے ابراہیمی ادیان کہلاتے ہیں اور قرآن سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک یہ پتہ چلتی ہے کہ امبیا علیہ السلاۃ کے درمیان باہم فضیلت کا فرق ہے بات اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء میں سے جو اونچی جماعت ہے اس کو ار الاظمی مین رسول کہا گیا ہے بہت بلند ہمت انتہائی سخت جفا کشی اور جاں گسل مجاہدات کے ساتھ منصب نبوت ادا کرنے والے حضرات اس میں مختلف انبیاء علیہ السلاط والسلام کے نام لیے جاتے ہیں متعدد کے لیکن سب نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا نام اس میں ضرور شامل کیا ہے کہ یہ وہ انبیاء کی افضل ترین جماعت ہے اللہ جل شانوں نے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو جو ایک خصوصی منصب عطا فرمایا وہ تخد اللہ ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور یہ خلیل ایسا لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا مگر میرا خلیل صرف اللہ جلشان ہوا رسول اللہ نے فرمایا خلیل عربی کے اندر محبت کی کہ ان جذبات کو کہتے ہیں جس میں انسان کا دل کسی کی محبت سے مکمل طور پر بھر جائے تو وہ خلیل کہلاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلات کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان ابراہیم الحلیم ان اواہ منیب دوسری جگہ تھا ان ابراہیم الا حلیم اور اس سے پہلے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امت القان اللہ حنیفا کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں ابراہیم علیہ السلام گویا کے تھے تو ایک فرد لیکن اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھے یعنی ایک پوری امت کی صفات اپنی ذات کے اندر سمیٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ دو چیزیں اور اللہ شاہ نے جوڑی ہیں ایک یہ کہا ہے کہ وہ قانتا لللہ تھے اور دوسرا کہا ہے کہ حنیفا تھے قانت کہتے اس بندے کو جس کی جو خاشے ہو اللہ جانو کے سامنے جھکا ہوا جھکے ہوئے تھے اللہ کے سامنے کانت اللہ جس نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر فنا کر دیا فنا ف اللہ جس کو ہم کہتے ہیں جس نے اللہ کی رضامندی کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے نفس کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی ہو وقانتا للہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قانط دوسرا فرمایا کہ حنیفہ ہے حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو پوری یکسوئی کے ساتھ ایک ہی جانب متوجہ ہو جس کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے دل میں علوہیت کے اعتبار سے مشکل کشائی کے اعتبار سے حاجت روائی کے اعتبار سے کسی اور جانب اس کی نگاہ نہ جاتی ہو اس کو حنیف کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم حنیف ہے تیسری جگہ فرمایا حلیم حلیم کہتے ہیں برد بات کو برد بار کو کہ برد بار ہیں اور ان کی برد باری پتہ چلتی ہے قرآن نے ان کا اپنے والد کے ساتھ جو نہ صرف یہ کہ مشرک تھے بلکہ ایک بڑے بت خانے کے انچارج تھے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود بت تراش بھی تھے بت فروش بھی تھے اور اس بڑے ایک, ایک بت کے وہ بڑے تھے ان کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے قرآن کے اندر اس سے ابراہیم علیہ السلام کے حلیم ہونے کا پتہ چلتا ہے ایک موحد کے لیے توحید کے اوپر کھڑے ایک شخص کے لیے سب سے زیادہ سوہان روح چیز جو ہو سکتی ہے وہ شرک اور شرک کے مناظر موحدین دیکھ نہیں سکتے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ہندوستان کے سفر پہ تھے تو ہر ایک ڈیڑھ کے بعد ایک مندر آ جاتا تھا اور سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ویسے طرح بڑا سارا کوئی جس طرح ہمارے ہاں یہ جتنی جگہ کے اندر ایک اتنے اتنے گزر... ہمیں تو عادت نہیں ہے دیکھنے کی صحیح بات یہ تو جب ہم وہاں سے گزرتے تھے تو دل کے اندر سے ہوک اٹھتی تھی کہ اس جگہ لوگ اللہ جل شاہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے پیشانی ٹیکتے یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر لوگ اللہ کے غیر کے سامنے بت کو خدا بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اچھا چونکہ عادت انسان کی ہو جائے تو پھر تو شاید اس کو ہر بار احساس نہ ہوتا ہو ہمیں تو نہیں تھی تو اس لیے ہر دفعہ جب عمارت سامنے آتی تھی تو دل سے ایک وہ نکلتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی, کی توحید اور اس کی الوحیت اس کی وحدائی وحدانیت کے سامنے بغاوت کے مراکز اگر انسان قائم کرے تو ویسے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ان والد کے ساتھ مکالمہ ہے قرآن پاک کے اندر اور اس قدر شائستہ ہے اس کا خطاب ہر جگہ یا ابتی اے میرے ابا جان یا ابتی اے میرے ابا جان کیسے یہ ان کو ان کی اس گمراہی کی جانب یا شرک کی شناعت ان کے دنوں کے اندر بٹھا رہے ہیں منیب بن کہتے ہیں آہیں بھرنے والے کو جس کا دل جلتا ہو اس کے منہ سے آہیں نکلتی ہیں اور اندر کا استراب اور بے چینی اس کے اندر سے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو جب آپ تہجد کی دعا نماز میں کھڑے ہو کر روتے تھے تو سننے والے کہتے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو ہنڈیا کے ابلنے کی جو گٹ گٹ کی آواز ہوتی ہے ایسی گھٹی گھٹی آوازیں آپ کے سینا مبارک سے نکلا کرتی تھیں تو اللہ جل شاہ نے کہا کہ ابراہیم بھی اوواہ ہے آہیں بھرنے والے شخص تھے. اور تیسرا صفت بیان کی کہ منیب ہے منیب کہتے ہیں اس بندے کو جس کے اندر رجوع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے انانیت نہیں ہوتی اس کے اندر انانیت کے مقابلے میں جو صفت ایک ہے انانیت انانیت اس کو کہتے ہیں یہ لفظ انا سے نکلا ہے اور انا عربی میں مئ کو کہتے ہیں میں جو لفظ ہے نا ہمارے ہیں جس کو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں انا کہتے ہیں اور اس سے لفظ نکلا انانیت کہ ایک انسان کے اندر یہ احساس ہر وقت ہونا کہ میں عام انسانوں سے کوئی اونچی چیز ہوں اور مجھے کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے اور میں نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ چونکہ میں نے کہی ہے تو اس سے مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کیونکہ وہ میرے منہ سے نکلی ہے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا آ, یہ میرے میری میں کے خلاف ہے اس کو انانیت کہتے ہیں اور جس کے اندر یہ نہ ہو اس کو اناوت کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم منیب تھے اس آدمی کو منیب کہا جاتا تو ان ابراہیم الانبی ناو سلاسلام کی زندگی پر اگر آپ قرآن کی آیات کی روشنی میں نظر ڈالیں قرآن نے جا بجا ان کی مختلف چیزوں کو بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو ادوار ہیں یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بے جو ہے وہ فلسطین میں ہوئی تھی اور وہاں سے وہ اپنی ایک اہلیہ محترمہ حضرت حاضرہ رضی, رضی اللہ تعالی عنہا اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلاط والسلام جو بڑھاپے کی اولاد تھے پچاسی سال کی عمر میں اولاد اللہ ج نے عطا فرمائی تھی پچاسی سال کی عمر اور اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا کیے پھر دوسرے بھی عطا کیے اسحاق بھی عطا کیے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسماعیل کو بھی لے جائیں اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی لے جائیں اور جا کے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ آئیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان کو تو ایک ان کی زن... اور وہ خود واپس فلسطین جانا تھا کیونکہ ان کی بحث فلسطین کے اندر ہوئی تھی انہوں نے کام وہاں کرنا تھا ویسے بھی یہاں کوئی نہیں تھا نبی تو انبیاء علیہ و سلاۃُ السلام ایک تو دیہاتوں میں نہیں مبوس ہوتے عمار سلام نبی اللہ فی قرآن قرآ کے اندر کہتا ہے کہ نبی شہروں میں آئیں گے کیونکہ شہروں کے اندر تمدن ہوتا ہے اور شہروں سے تمدن دیہاتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے جاتا ہے جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں شہروں کے اندر آ جاتی ہیں دیہاتوں میں لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ دیہاتوں میں بھی آ جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر ان کو گئے ہیں واپس تو کہا اللہ جل شاہ رو ربنا انسکنت ان زرع یا اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو اپنے جگر کے گوشے کو اپنے دل کے ٹکڑے کو ایک بےآب و گیا کے اندر چھوڑ دیے جیسے تو نے فرمایا جسے چھوڑ دیا اور واپس اپنی ذمہ داری کی طرف جو نبوت کا مقصد تھا اس میں جو اساسی محنت تھی ابراہیم علیہ السلاۃسلام کی جو بنیادی محنت تھی وہ توحید کی محنت تھی آگ میں بھی جو ڈالے گئے تو اسی بنیاد کے اوپر ڈالے گئے اور جتنی اپنے والد کے ساتھ جو مسئلے پیش آئے جس کی بنیاد پر گھر سے نکالے گئے وہ بھی یہی مسئلہ تھا وہ زمانہ ان کا توحید کا زمانہ ہے اور ابتلاح و آزمائش کا زمانہ ہے اس سے بڑی آزم... دیکھیں درجات امبیا عملاط والسلام کے عز... ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو آپ دیکھیں گھر کیسا کہیں اتنا جلیل قدر نبی ایک مشرق کے گھر میں پیدا ہوگی اور وہاں سے اس کو اپنے کام کا آغاز کرنا ہے اپنے گھر سے اپنے والد سے اپنے خاندان سے پوری برادری کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان کی بات کو سننے والا ہو پھر بڑے ہوئے تو نمرود جیسے بادشاہ کے ساتھ معاملے آ گئے اس جیسے ظالم اور اپنے زمانے کے اتنے بڑے بادشاہ کا کیسی آگ جلائی گئی اور اس کے اندر پھینکے گئے اور ڈالے گئے اس کے اندر پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے اولاد نہیں ہے انسان پچاسی سال کی عمر تک پہن جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بظاہر بے اولادی کا دکھ بھی ایک بڑا دکھ ہوتا ہے جن کے نہیں ہوتے بچے ان کو پتا بات کا کہ بچوں کا نہ ہونا ایک الگ دکھ ہے جن کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی اس کا الگ سے دکھ ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس سارا دن انہی دعاؤں کے لیے وظائف کے لیے آتے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینا نہیں ہے یہ دکھ ہوتا ہے انسان کے دل کو لگتا ہے پھر اولاد عطا فرمائی تو بڑھاپے میں پچاسی سال کی عمر میں عطا فرمائی جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس سے تو انسان کھیلد بھی نہیں سکتا جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اب وہ پہچاننے لگے اور بچے کے بچپن کا ایک بڑا بہترین زمانہ ہوتا ہے جس میں لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں اس عمر میں کہا گیا کہ اب جاؤ اس کو صحرا میں چھوڑاؤ اس کی ماں سمیت تو وہاں چھوڑ دیا واپس آئے اور جب پھر وہاں چھوڑتے ہوئے پھر بار بار گئے ہیں مکم کرما کے اندر تین چار دفعہ ان کا جانا احادیثی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے لیکن پھر مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے ایک دفعہ تو اس وقت گئے جب ان کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے بیٹا تو مکہ میں تھا اور اس وقت ان کی عمر آٹھ سال یا دس سال یا بارہ سال مختلف تفسیری روایات میں مختلف سال آتے ہیں اتنی ان کی عمر ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی اب اللہ جلہ شاہ نے پہلے دور کیا نگاہوں سے دور کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جاؤ اور اس کو اللہ کے رستے میں قربان کرو اسی بیٹے کو جو اتنی منتوں اور مرادوں سے جو ملا ہے اور اس عمر کے اندر ملا ہے لیکن دیکھیں ابراہیم علیہط سلام کا حوصلہ بھی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ جلّہ شاہ ان کی صفات بیان فرمائی ہیں یہ ایسے تو نہیں بیان فرمائی کس قسم کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزار کر پھر بیان فرمائیے ویسے کبھی ہم یہ سوچے کہ اللہ جلّہ شاہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور میں تمہیں ازماؤں گا نہیں ہم پر کیا آزمائش آئی ہے آج تک ہمارے ایمان پر ہماری زندگی پر قرآن میں جا بجا اس بات کا ذکر ہے کہ اہل ایمان وہ جھنجھوڑے جائیں گے زلزلو زلزالن شدیدہ زبردست قسم کی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی اور یہ ان کے ایمان کا ان کے اسلام کا ان کے دین کا اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کا یہ امتحان ہوگا جس کو وہ پاس کریں گے خدا جانے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عافیت مانگو آزمائش اللہ سے کبھی نہ مانگو پناہ مانگو آزمائش سے لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں ایمان پر آتی ہیں کیا ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو اس کا تحمل کر لیں کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پھر بھی وہ کھڑا رہ جائے اپنی جگہ کے اوپر اپنی آ... ہم نے کثرت کے ساتھ ہم یہ مشاہدے کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے بہت عافیت مانگنی چاہیے کہ حادثات زندگی میں آنے والے اچانک حادثات لوگ اس کے نتیجے میں ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے اللہ تعالی سے شکوے شکایتیں اور ایسے کفریہ جملے الیاز باللہ نوز اب کہ اگر اللہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتے کفریہ جملے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اللہ جل شانہو سے اپنی ان تمام صفات کے ساتھ میں نے اس لیے صفات کا پس منظر بیان کیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جب اس جگہ جہاں پر وہ ایک بیٹے کو چھوٹے سے اور ایک اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس جگہ کی آبادی کی جو دعا مانگی وہ تین چار چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ایک تو اللہ تعالی سے بستی کی آبادی مانگی بلد آباد جگہ کو کہتے ہیں ربی جا الحاد بلدن کی اس جگہ کو آباد فرما دے اللہ ادھر لوگ بھیج دے ادھر انسان بھیج دے یہ بیاب گیا صحرا ہے اس میں دور دور تک ریت کا سمندر ہے اس میں انسان بھیج دیجیے دوسری چیز ساتھ مانگی بل ادن یا اللہ یہاں پر امن قائم فرما علما نے علماء تفسیر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ کسی بھی آبادی کی سب سے بڑی ضرورت امن ہوتی ہے امن کے بغیر وہ آبادی بھی خرابہ ہے اگر امن نہیں ہے اس کو آبادی قرار دینا بھی مشکل ہے امن کس چیز کا ہے تین چیزوں کا جان کو امن ہونا چاہیے مال کو امن ہونا چاہیے عزت اور آبرو کو امن ہونا چاہیے جس آبادی میں رہنے والوں کی قطع نظر ان کے دین اور مذہب سے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو جس آبادی کے اندر لوگوں کو ان کی جان کا امن حاصل نہ ہو ان کے مال کو امن حاصل نہ ہو اور ان کی عزت و آبرو کو امن حاصل نہ ہو اس بستی کے حکمران اور اس بستی کے قاضی نے غلطیاں کی ہیں اس بستی کے فیصلے کرنے والے جن کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں اور جن کے ہاتھوں میں عدالتیں ہیں اگر یہ چیز عوام کو نہیں ملی تو اس کی ذمہ داری اس عہد کا حاکم اور اس عہد کا قاضی اس کا جواب دے گا کہ لوگوں کی لوگوں کی جان مامون کیوں نہیں تھی لوگوں کی کے مال معمول کیوں نہیں تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو مامون کیوں نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا اور پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے کون سا شہر عربی مہینے کا ہے کون سا مہینہ ہے لوگوں نے بتایا یہ حرمت والا مہینہ ہے کہا یہ کون سی جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں کہا کہ یہ حرمت والی اور تقدس والی جگہ ہے کہا جیسے کہ اس مہینے کی حرمت ہے اور جیسے کہ اس جگہ کی حرمت ہے مکہ مکرمہ کی یاد رکھنا ایسے ہی مسلمانوں کے ایسے ہی انسانوں کے مال کی اور ایسے ہی ان کے جان کی اور ایسی ان کی عزت و آبرو کی حرمت حرمت کا مطلب ہوتا ہے تقدس ہے اس کا اس کی ایک, ایک, ایک غیر معمولی اہمیت ہے اس کی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چیز مانگی کہ یا اللہ جو بستی یہ بسے تیرے حکم سے اس کے اندر کیا کر اس کو امن آتا فرما دوسرا فرمایا کہ ورز و من ثمرات اللہ اس کے اندر جو لوگ ہو رہنے والے ہوں ان کو کشادہ اور فراخ رزق عطا فرما بہترین معیشت عطا فرما کسی کا دست نگر نہ فرما کسی کا محتاج نہ فرما ان کو ان کو اپنی اجانب سے ان کو وسیع و عریض معیشت عطا فرما دو دعائیں ہو گئیں تیسری چیز انہوں نے ان لوگوں کے لیے صرف نبی دنیا کی دعائیں نہیں کرتے کہ امن بھی دنیا سے بہرحال ایک تعلق ہے, اس اس ہے رسک بھی اسی دنیا کی ایک چیز ہے وہ عید یرف و ابراہیم القوایتی اسماعیل پھر ایک گھر بنایا اس کی اٹھائیں, اٹھائیں بنیادیں کیونکہ خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا لیکن مٹ گئے تھے اس کے آسار بنیادیں ڈھونڈ نکالی کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں کدھر ہیں اور اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اٹھایا اور اس لیے کہ یہ وہ مرکز توحید ہوگا یہ وہ مرکز عبادت ہوگا جہاں اللہ جل شاہو کے سامنے سجدے کیے جائیں گے پیشانی ٹیکی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بہدانیت اور الوہیت جہاں, جہاں سے نعرہ بلند ہوگا اور صرف کے کہ وہاں رہنے والے بلند کریں گے اللہ شاہ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم آواز دو پوری دنیا کے اندر دنیا سے لوگ اپنی سواریوں پر اور پیادہ پا تمہاری آواز کے اوپر لبیک اللہ کو کہتے ہوئے یہاں پر آیا کریں گے اور یہ منظر آپ ہر سال دیکھتے لبئی کا اللہ عمل کا کیا یہ لبیک کا مطلب آپ کو پتا کیا ہوتا ہے لبیک کسی کی پکار کے جواب میں کہا جاتا ہے کوئی کسی کو پکارے آپ نے ہمارے درسگاہوں کے اندر دیکھا ہوگا اساتذہ جب حاضری لیتے ہیں نام لیتے ہیں پرانے زمانے میں جو ٹاٹ کے اسکول ہوا کرتے تھے آج, دب, آج کل تو پتہ نہیں بچے کیا کہتے ہیں پہلے جب وہ پرانے اسکول ہوا کرتے تھے تو استاد نام لیتا تھا تو بچہ کہتا لبیک سنا لوگوں نے نام جب کسی کا پکارا جائے تو اس کے جواب میں جو لفظ کہا جاتا ہے وہ لبیک ہوتا ہے یہ جو حاجی یہاں سے چاہتے ہیں اور یہی سے ایئرپورٹوں سے شروع ہوتے ہیں لب اللہ لب یہ کس پکاری ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب دے رہی ہے یہ امت صدیوں سے چوتھی دعا یہ مانگی رب بنا وب من رسول یا اللہ ان کو نبی بھی ان کو عطا فرما یہ انہی میں سے عطا فرما دیکھیں یہ دعا بھی ان کے لیے مانگی کہ یا اللہ یہ جب لوگ یہاں بسیں گے آئیں گے اور جن کو تو امن بھی عطا فرمائے گا جن کو تو جن کی تو جن کو تو معیشت بھی ان کی اچھی فرمائے گا جن کے لیے میں نے یہ تیرا گھر دوبارہ تیرے حکم سے کھڑا کر دیا جو ان کی توحید اور ان کی الوحیت اور ان کی تیری وحدانیت کا جو مرکز ہوگا اور جہاں پر لوگ اس آواز کی صدا کے جواب میں پھر پھر کر پوری دنیا سے آئیں گے قرآن کہتا ہے کل فج ن دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے ان میں جو تو نبی برپا کرے آخری یا انہی میں سے ہو یہ سعادت انہی کو عطا فرما نبی تو کئی اور سے بھی آ سکتا ہے لوگ عرب کے اندر ہوں نبی جاپان میں مبوس کر دیا جائے اس کے ذمہ عرب کا زمانہ ہو سکتا تھا کہا رب رسولم من انہی میں سے ہو یا اللہ انہی لوگوں کو یہ سعادت تا فرما. اور پھر اس دعا پہ انسان حیران ہوتا ہے ابراہیم نبی تو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہوتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کے کاموں کا بھی ذکر دعا کے اندر فرمایا یتلو علیہم آیات ہی و ذکی ولمکتاب و الحکمہ یا <تصفيق> یہ کام کرے وہ نبی آ کر اس کے اندر اب ہم بھی بستیوں میں رہتے ہیں یہ بستیاں ہیں جہا جہاں جہاں ہم رہتے ہیں اس کی ترتیب دیکھیں کیا ہے حالات کے سورنے کی ترتیب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اندازہ لگائیں اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلات و السلام کے حالات بھی دیکھیں اور بعد میں اللہ جانو کے ان کے ساتھ جو وعدے تھے کس طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے پورے فرمائے جو جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہا کہ اللہ ایسا نبی ان کے اندر بھیج دعا فرمائے ربنا نب اسم رسول بن انفسم تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے آ فرماتے تھے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں میرے دادا نے مجھے اللہ سے مانگا تھا میں اپنے دادا کی دعا ہوں اس کی وجہ سے بھیجا گیا ہوں تم لوگوں کے درمیان تو دعا اللہ جل شاہ نے ابراہیم نے تو نبی مانگا تھا لیکن اللہ نے سید الانبیاء عطا فرمایا انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا تھا اللہ نے اپنے شائن شانتا فرمایا کہ آپ کو جو آپ کی ہم بھیجیں گے نبی اور اسی بستی میں بھیجیں گے لیکن ایسا نبی بھیجیں گے جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا اور نبوت کو اس میں ختم کر دیں گے اس کے بعد نبوت کا دروازہ نہیں کھلے گا پھر کبھی تو ترتیب کیا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی تعریف کن باتوں پر ہوئی ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اس میں پہلی چیز جو اللہ جن نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانیفہ ابراہیم امت تھے کیا مطلب ابراہیم کی زندگی کوئی انفرادی زندگی نہیں تھی ابراہیم کی زندگی میں میری ذات میرا گھر میرا خاندان اس پر ختم نہیں ہوتی تھی ابراہیم صرف اپنے آپ اپنی ذات اور اپنے خاندان کی فکر لے کر نہیں آئے تھے انہا ابراہیم اکان امتن ابراہیم پوری امت تھے پوری امت جس کے دل کے اندر سماج آئے جس کے ضرف اتنا اور حوصلہ اتنے اونچے اور ظرف وسیع ہو ابراہیم علیہ السلاح تو ایسے تھے اور پھر یہ نہیں کہ وہ کوئی امت پوری کا مطلب کہ بہت بڑی ٹھیک ہے لیڈرشپ کوالٹی اور بہت بڑی قیادت کی صلاحیت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے فاتحین کی طرح تھے جیسے دنیا میں الیگزینڈر دا گریٹ اور بڑے بڑے فاتحین گزرے کسی نے آدھی دنیا فتح کر لی کسی نے پونی وہ بھی اپنی جگہ بڑے بڑے علاقوں کو سنبھالنے وقت قانت اللہ اس اتنے بڑے پوری امت ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت پوری امت کو محیط ہونے کے باوجود اللہ جل شاہنوں کے سامنے جھکے ہوئے انسان تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا دل لڑزتا رہتا تھا اللہ کی عظمت اور بڑائی کے خیال سے اور تیسری بات فرمائی کے حنیف تھے ان کی نگاہ کبھی ادھر ادھر جاتی ہی نہیں تھی اسباب کی طرف وسائل کی طرف وہ نہیں اس کو دیکھنے والے اگر وہ اس کو دیکھنے والے ہوتے تو دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے کارنامے ابراہیم علیہ السلاۃ وہ اسلام سے کیسے انجام پاتے تو کہا کہ وہ اور پھر کیا صفت ساتھ ہے حلیم تھے بردبار تھے صبر حوصلہ تحمل ان کے اندر تھا بڑی سے بڑی چیز کو برداشت کرنے والے تھے اواہ تھے آہیں بھرنے والے تھے دل کے نرم تھے رقیق القلب تھے جس کو جس کا دل جلتا ہو مسترب ہو اور بے چین ہو جیسے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑے اب معائشہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے پھر یہ ساری رات کی تحجد پھر یہ ساری رات کی دعائیں پھر یہ ساری رات کا رونا عائشہ فرماتی پاؤں مبارک سوج گئے تھے امہات المؤمنین آپ کی حالت کو دیکھ کے رویا کرتی تھی تو کہا کہ عائشہ فلاں کن آبدن شکورا بالکل مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گنا معاف ہیں تم سے مواخذہ نہیں ہے تو بتاؤ عائشہ اس پر کوئی شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا تو یہ تو میں شکر میں کھڑا ہوتا ہوں اپنے رب کے کہ جس نے مجھے یہ سند عطا کی, کی ہے آف اللہ انک اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز معاف فرما دی تو ابراہیم کے اندر بھی یہ وصف ہے اور منیب تھے انابت تھی حق کو پہچان کر اس کی جانب مڑ جانا ہمارے یہاں آپ غور کریں کہ حق کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں ایک ایک ہم نے ایک عمر ایک غلط فہمی کے اندر گزاری ہوتی ہے ہمیں غلط بات پتہ چلی ہوتی ہے ہمیں اپنے مارے باپ دادوں سے غلط رسومات پہنچی ہیں ہم تک جو شریعت پہ ثابت نہیں ہیں کیوں کریں گے اس لیے کہ ابا کرتے تھے دادا کرتے تھے علماء قرآن و سنت کھول کھول کے سامنے رکھتے رہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے اندر نہیں ہے یہ چیزیں نہیں جی ہمارے ہاں تو چلتا ہے جی وہ برادری کا مسئلہ ہے اور ناک کٹ جاتی ہے اور فلانا ہوتا ہے ڈمکانا ہوتا ہے یہ عنابت نہیں ہے انابت یہ ہے کہ انسان کو جس وقت اللہ کا حکم پتہ چل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چل جائے تو چاہے جت بڑی سے بڑی چیز اس کے سامنے کھڑی ہو وہ اس کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر حکم الہی کے سامنے جھک جائے بڑی سے بڑی چیز اس کے سامنے اور پھر یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور جو یہ اسٹیپ یہ اٹھاتے ہیں اور جو اس کے اندر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اللہ شانہ انہی کو غالب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں اس کے بعد جب بستی بسے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی انفرادی صفات تھی جب بستی بسے گی تو اس کی بنیاد امن پر اٹھائی جائے گی امن صرف ریاست کا امن نہیں ہوتا ہر فرد یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے میں اپنے ماحول کے اندر کس قدر امن کا باعث ہوں یا انتشار اور بے چینی کا باعث ہوں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ایک فرد اپنے گھر کی بدمنی کا باعث ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا ایک بندہ ہے گھر کے اندر رہتا ہے لیکن گھر کے اندر ایک انتشار اور شورش برپا کیا ہوا بعض بد نصیب اب پورے محلے کی بدمنی کا باعث ہوتے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انتہائی بد بخت ہے وہ شخص جس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائے گا بڑا بدبخت انسان ہے کہ لوگ اس خوف سے اس کی عزت کریں کہ یہ اتنا موزی اور ایزا پہنچانے والا آدمی ہے کہ اس کو اس وجہ سے کتنے لوگ محلوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں لوگ اس کو جب ملتے ہیں تو لوگ بڑا زوردار سلام ماریں گے اور جیسے وہ ہٹیں گے تو کہیں گے کہ بس سلام کرنا پڑتا ہے ورنہ اس کے شر سے ڈر لگتا ہے تو بعض افراد ایک شہر کی ایک محلے کی بدمنی کا باعث ہوتے ہیں بعض لوگ ایک شہر کی بدمنی کا باعث ہوتے ملکوں کی بدمنی کا باعث ہوتے تو انسانوں کی جو بستی اٹھے گی جو اللہ جل شانو کی رحمتوں اور برکتوں کا جو مورید ہوگی جس پہ برسیں گی اللہ کی اس کی ایک بڑا وصف یہ ہے کہ وہاں رہنے والوں کو اللہ جل شانو امن عطا فرمائیں گے یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو رکھا اپنے پاس پھر اپنا کرتا بھیجا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ جا بھائیوں سے کہا میرے ابا کا حال کیا ہے یعقوب کا تو بھائیوں نے کہا وہ تو آپ کے غم کے اندر آنسو بہا بہا کر اندھے ہو چکے نہیں دیکھتے تو کہا یہ میرا اپنا پیرہن اتارا اپنا کرتا اتارا کہا یہ جاؤ میرے ابا کی آنکھوں سے لگانا اور وہ اس پیرہن کی برکت سے اللہ جل شان ان کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا جانے والا کرتا لے کر چلا اور ابھی دور ہے کنعان سے یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ پھر کہو گے کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے لیکن یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہا تم لوگ کہو گے کہ یہ پھر سٹھیا گیا ہے بڈھا بیٹے کو بھولتا نہیں ہے لیکن پھر یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ کرتا لا کر لگایا آنکھوں سے اور لے کر آئے یوسف نے کہا میرے ابا اور میرے گھر والوں کو والدین کو لے کر آنا مصر جہاں یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں تو جب وہ تشریف لائے فلما آ وا الیہ بواہ جب والدین آئے تو یوسف نے کیا کہا اد خلو مصر ان شاء اللہ عام کہ اے میرے اہل بیت ہے میرے خاندان کے لوگوں مصر کے اندر داخل ہو اس طریقے کے ساتھ کہ پورا امن قائم ہے ہر لحاظ سے معمون تم بھی معمون آپ لوگ بھی معمون اور اس شہر کے اندر اور اس بستی کے اندر رہنے والے بھی معمون کیوں معمون نہ ہوتے کہ بستی کے حکمران یوسف علیہ السلام تھے جیسے ابراہیم نے جس بستی کو بسایا تو امن مانگا یوسف کو جس جب بستی اللہ نے نکال کر جیل سے نکال کر جب مصر کے تخت پر بٹھایا تو کہا کہ آمنین امن ہی امن ہے ہر طرف اور دوسری چیز یوسف علیہ السلام نے کہی تھی جب عزیز مصر نے کہا ان سے جیل سے نکال کر کہ یوسف تمہیں اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہوں کیا, کیا چاہتے ہو کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو انی حفیظ العلیم ایک تو میں انتہائی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کا علم بھی جانتا ہوں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ معیشت کیسے چلائی جاتی ہے اور حف حفاظت کرنے والا ہوں خائم نہیں ہوں امن کے بعد دوسری چیز اسی لیے معیشت کی کہی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یوسف علیہ السلام کی ترتیب کے اندر بھی تو جس ملک کے اندر جن کے ذمہ امن ہے وہ اگر امن قائم نہیں کریں گے اور جس کے ذمے معیشت ہے وہ معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے جن کے پاس وسائل ہے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اوپر نہیں جا سکتا یہ قرآن کی ترتیب اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے اللہ جل شاہ اس مملکت خدا کو ایسے لوگ عطا فرمائیں جو ان دونوں حوالوں سے اس ملک کو ساری دنیا سے اوپر لے کر چلے جائیں واخر دعوان الحمد رب اللہ